بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سرور منی راؤ آپ کے سامنے حاضر ہے نیوز ریپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون کو پڑھتے ہوئے آج ہمارا موضوع بالکل نیا ہے اور وہ موضوع ہے کہ ایک ریپورٹر کو اگر پریس کانفرنس کور کرنی ہو تو وہ کس طرح اس کو اچھی طرح کور کرے کام بھی بن جائے خبر بھی آ جائے اور اس کی ایکسیلنس بھی نمایاں ہو تو آج کے اس لیچر میں ہم پڑھیں گے کہ پرس کانفرنس کیا ہے پرس کانفرنس کسے کہتے ہیں یعنی اس کی ڈیفینیشن کائڈز آف پریس کانفرنس اینڈ وٹ ٹو ڈو ان پرس کانفرنس اینڈ ہاؤ ٹو آسک کون ڈیورنگ پرس کانفرنس اینڈ آفٹر دا پرس کانفرنس اس جرنلسٹ کو کس طرح خبر بنانی ہے اور پرس کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ نیوز روم میں آئے یا اسی سائٹ پہ کھڑا ہوا بیپر دے یا خبر فائل کر رہا ہو تو اسے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے پرس کانفرنس ایک ایسا ذریعہ ہے جو خبروں کا ایک بہت بڑا سورس ہوتا ہے اس لیے پرس کانفرنس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے پرس کانفرنس میک انفارمیشن اویلیبل ایٹ اے اس کا مطلب ہے کہ پریس کانفرنس ایک مقررہ وقت پر اور ڈیفینیٹلی یعنی یقینی طور پر آپ کو خبر فرہم کرے گی فرق صرف یہ ہے کہ پہلے خبر یا آپ کے پاس کسی ذریعے سے آتی ہے یا آپ اس ذریعے سے جا کر خبر لیتے ہیں یا اچانک کوئی صورت حال پیدا ہوتی ہے اور آپ خبر بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا کیونکہ یہ باتیں ہم دوسرے لیکچرز میں کر چکے ہیں اب ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں پریس کانفرنس کی طرف تو دوسری خبروں اور پریس کانفرنس سے خبروں کو حاصل کرنا یا پریس کانفرنس کی تعریف اس نوعیت کی ہے کہ ایک مقررہ وقت پر اور یقینی طور پر آپ کو خبر ملے گی جب کبھی پریس کانفرنس ہو تو پریس کانفرنس مقررہ وقت پر اور یقینی اعتبار سے خبر دینے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے پرس کانفرنس کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ جب لفظ پریس کانفرنس کہہ دیا تو قسموں سے کیا مراد ہے قسم سے مراد ہے کہ نوعیت کانفرنسیں بعض اوقات بہت اہم ہوتی ہیں بعض اوقات غیر اہم ہوتی ہیں بظاہر لیکن ان سے بڑی خبر مل جاتی ہے بعض اوقات آپ بہت بڑے شخص کی پرس کانفرنس میں جاتے ہیں لیکن آپ خبر حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ خبر دینا ہی نہیں چاہتا وہ اپنی ترجمانی کرنا چاہتا ہے یا اپنا نقطۂ نظر بیان کرنا چاہتا ہے کسی ایشو پر اس لیے یہ ڈٹرمن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ جس پریس کانفرنس کی کوریج میں جا رہے ہیں یا وہ آپ کو بڑی خبر دے گا چھوٹی خبر ملے گی آپ اچھی خبر حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن یہ امر یقینی ہے کہ پریس کانفرنس کے دوران آپ کو مقررہ وقت پر اور یقینی طور پر خبر ملے گی تو اس یقینی اور مقررہ وقت پر خبر حاصل کرنے کی جو پریس کانفرنسز ہیں اس کو ماہرین ابلاغیات نے جس عنوان سے تقسیم کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سم کانفرنسز مے ناٹ بی نیوز وردی بٹ وین یو گو دیئر یو ول گیٹ اے گڈ نیوز سم پیپل کالز اے پریس کانفرنس جسٹ گیٹ دی اٹینشن آف دا میڈیا یعنی کچھ لوگ محض پریس کانفرنس کا نام ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ جب پریس ریلیز جاری کرتے ہیں یا کسی نیوز میڈیا کو اطلاع دیتے ہیں یا کسی رپورٹر کو کہتے ہیں کہ آج 4 بجے شام اس شہر کے فلاں ہوٹل میں پریس کانفرنس ہے جس میں آپ کو انتہائی اہم معلومات فراہم کی جائیں گی انکشافات کیے جائیں گے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اہم معلومات اور انکشافات ہوں گے اور چار بجے ہے اور اس وینیو پر ہے تو یقینی طور پر رپورٹر وہاں پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غیر اہم شخص نے پریس کانفرنس بلائی ہے لیکن جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ پتا چلے کہ ریزن کیا ہے تو بعض اوقات ایسی بلف کالز بھی پیس کانفرنس میں ہو جاتی ہیں کہ جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو اچھی خبریں نہیں ملتی کوئی آدمی کسی پر تنقید کرنا چاہتا ہے یا کسی ایک پالیسی پر اپنا نقطۂ نظر بیان کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ پیس کانفرنس بلا لیتا ہے تو وہ صحافی وہاں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے اور سم ٹائم دے ریئیکٹ لیکن چونکہ وہ پریس کانفرنس یا نیوز کانفرنس کا نام دیا جاتا ہے اس لیے آپ جاتے ہیں اس لیے سم ٹائم امپورٹنٹ خبر آپ کو پرس کانفرنس سے ملتی ہے سم ٹائم کانفرنس بہت حد تک آپ کا وقت ضائع کر رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو ایک ایکسپیرینس ضرور ہوتا ہے اور تیسری نوعیت پریس کانفرنس کی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے ڈیورنگ دی پریس کانفرنس کو فرام آڈینس میں گیو کلوز ٹو اے بیٹر اسٹوری بعض اوقات پریس کانفرنس کرنے والا آپ کو خبر نہیں دے رہا ہوتا اوائڈ کر رہا ہوتا ہے آپ سوالات پہ سوالات پوچھتے ہیں اور آپ کے سوال کے جواب میں خبر نہیں نکلتی لیکن اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس میں چونکہ ایک صافی نہیں ہوتا بہت سے صافی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی جرنلسٹ اٹھ کر اس نوعیت کا سوال کر دیتا ہے کہ وہ شخص اس نے پریس کانفرنس بلائی ہے مجبور ہو جاتا ہے اس پوائنٹ پر بولنے کے لیے اور جب وہ بولتا ہے تو آپ کو سوال کے جواب میں ایک اچھی خبر مل جاتی ہے اس لیے ضروری نہیں کہ جس نے پرس کانفرنس بلائی ہے وہ آپ کو اچھی خبر دے رہا ہو یا آپ وہاں جو سوال پوچھ رہے ہیں اس سے اچھی خبر ملے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا یا اس محفل میں موجود جرنلسٹ جب کوئی کوشچن پوچھتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کو اچھی خبر مل جاتی ہے تو یہ ایک تیسری نوعیت ہے پرس کانفرنس کی خبر حاصل کرنے کی کہ آپ کو خبر دینے والا خبر نہیں دے رہا اور آپ سوال پوچھ کر بھی خبر نہیں نکال سکے لیکن ایک تھرڈ آدمی کے کوشچن کی وجہ سے خبر نکل کے آ جاتی ہے تو اس طرح پریس کانفرنس میں جانے سے بہرحال صحافی کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے ہی کین نیور بی اے لوزر ہی ول بی اے گینر اف ہی گوز دیئر آن اے فکس ٹائم اینڈ دی پرسن از دیئر ہی ول گیٹ سم تھنگ ٹو رپورٹ تو پریس کانفرنس کی جب بھی آپ کو اطلاع آئے آپ نے اس اطلاع کو روایتی اطلاع نہیں سمجھنا بلکہ ایز رپورٹر آپ نے ریئکشن کرنا ہے کہ ممکن ہے آپ کو اچھی خبر ملے اور آپ کو یقینا کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے سم ٹائم بریکنگ نیوز سم ٹائم نیوز اپ ڈیٹ سم ٹائم سمپل نیوز اور سم ٹائم اگر آپ کو کچھ بھی نہ ملے تب بھی آپ رپورٹ کر سکتے ہیں کہ جی اس نے اس موضوع پر فرس بلائی لیکن موضوع سے ہٹ کر گفتگو کی یہ بھی ایک چھوٹی سی خبر بنتی ہے تو اب میں آپ کو کچھ اور اسٹیپس بتاتا ہوں ان اسٹیپس کا تعلق ہے کہ جب آپ کو کسی پرفرنس میں جانا ہو تو آپ نے خود کو کیسے پر کرنا ہے کہ آپ بیٹر کوریج کر سکے ہاؤ ٹو ہیو اے گڈ اینڈ اے بیٹر کوریج آف دی پرس کانفرنس ایناؤسنگ دی کانفرنس ٹائم ڈیٹ اینڈ پلیس آف دا کانفرنس آپ کو جب کوئی اطلاع ملے کوئی پیس ریلیز آئے اور اس میں پرس کانفرنس کی اطلاع ملے تو اس پریس کانفرنس میں آپ نے جن چیزوں پر زیادہ توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ کتنے بجے ہوگی کہاں ہوگی کون کر رہا ہے اب اگر آپ کو ان تین چیزوں کا صحیح پتا ہے ٹائم ڈیٹ اینڈ پلیس کس دن ہے کہاں ہے کون کر رہا ہے اور کس جگہ ہو رہی ہے تو آپ پھر اس کو بھولیں گے نہیں اگر آپ کی کوئی جرنلسٹک ڈائری ہے اس میں نوٹ کر لیں اسائنمنٹ ایڈیٹر کو آپ بتا دیں کیمرا ٹیم کو آپ الرٹ کر دیں کہ کس دن کس جگہ اور کس وقت پرس کانفرنس ہے تو سب سے پہلی پر لیز سے یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے ریسرچ دا سبجیکٹ اینڈ دا اسپیکر تھارولی آپ جس شخص کی پریس کانفرنس میں جا رہے ہیں اگر وہ سیاست دان ہے تو آپ کے پاس بیسک انفارمیشن ہوتی ہے فردر انفارمیشن حاصل کریں کہ وہ شخص کس جماعت سے ہے کیا اس کی پالیسی لائن ہے اور کس انداز میں وہ گفتگو کرتا ہے پھر یہ بھی معلوم کریں کہ وہ کس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے جب آپ کو موضوع کا پتہ چل جائے تو اس موضوع پر آپ کی ریسرچ مکمل ہونی چاہیے آپ کو اس کا پس منظر پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو مثال کے طور پر یہ پتا ہو کہ فارن منسٹر آف پاکستان از ایڈریسنگ اے پریس کانفرنس تو یقینی طور پہ آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ پاکستان کا وزیر خارجہ کون ہے اس شخص کا اسٹائل کیا ہے وہ کس انداز میں گفتگو کرتا ہے خبر کس انداز میں دیتا ہے بولتا کس طرح ہے اور خبر نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے اس سے کن پوائنٹس پر گفتگو کرو تو وہ زیادہ کھل کے بولتا ہے اور کن باتوں کو وہ درگزر کرتا ہے یا اوائڈ کرتا ہے لیکن کس موضوع پر بول رہا ہے اگر وہ موضوع پر آپ کو کمانڈ نہیں ہے تو آپ اچھے سوال نہیں پوچھ سکتے مثلا سپوز وہ پاکستان اور بھارت کے ریلیشن شپ پر گفتگو کر رہا ہے تو آپ کو دونوں ملکوں کے تاریخی پس منظر اور اس ایشو جو اشوز دونوں ملکوں کے درمیان ہیں ان کا جتنا پتا ہوگا اتنے اینگل کے آپ سوال پوچھ لیں گے لیکن اگر آپ کو دوسری طرف یہ پتا چلتا ہے کہ جرمن وزیر خارجہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اور آپ نے اس کو رپورٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوں گی جتنی معلومات پاکستان کے وزیر خارجہ کی شخصیت اور پاکستان کے ایشوز سے متعلق معلومات آپ کی جتنی ہوتی ہیں اتنی آپ کو جرمن اور پاکستان ریلیشن شپ پر اتنی مہارت نہیں ہوگی اور ممکن ہے آپ کو جرمن وزیر خارجہ کا پورا نام بھی نہ آتا ہو لیکن آپ نے رپورٹ کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کا صحیح نام معلوم کریں پریس کانفرنس میں جانے سے پہلے اور یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اگر اس کا نام بڑا ہے تو وہ کس چھوٹے نام سے پکارا جاتا ہے تاکہ جب آپ سوال کرنے لگیں تو آپ مسٹر فارن منسٹر بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کا نام بھی لے سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو یہ علم نہیں کہ پاکستان اور جرمنی کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں تو اس پر بریفنگ لیں فارن آفس کے سیکشن سے بریفنگ لیں یا ان سینئر رپورٹر سے بریفنگ لیں اپنے ایڈیٹر سے بریفنگ لیں کہ کن معاملات پر گفتگو ہو سکتی ہے یا اس کے ارائیول کے وقت جو بات چیت ہوئی ہے یا کرٹن ریزر اخبارات میں چھپا ہو یا کسی ٹیلیویژن چینل نے چلایا ہو تو اس پر ضرور توجہ دیں اس سے آپ کو کلوز ملیں گے اور یہ کلوز آپ کو ہیلپ دیں گے پریس کانفرنس میں سوال پوچھنے کے لیے اور پاکستان اور جرمنی کے جو باہمی تعلقات ہیں ان کے بارے میں سمری آپ کو فرن آفس سے مل جائے گی آپ کسی ریسرچ آرگنائزیشن سے رابطہ کریں یا انٹرنیٹ پہ جائیں تب بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی تو آپ اپنے سوالات پوری طرح تیار کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ کی طرف بھی آپ کو توجہ دینی ہے اینڈ دیٹ از ریڈ ایز مینی کلپنگس ایز پاسبل اباؤٹ دا پرسن ہولڈنگ دی کانفرنس اینڈ اباؤٹ دا سبجیکٹ یہ کلپنگس آپ کو کہاں سے ملیں گی یہ کلپنگس عام طور پر نیوز روم میں بھی ایک سیکشن ہوتا ہے جس کو ریفرنس سیکشن کہتے ہیں یا لائبریری کہہ دیتے ہیں کچھ چینلز وہاں پر مختلف اخبارات کی کٹنگس کو محفوظ کیا جاتا ہے اور یہ کٹنگز ایشوز پر بھی ہوتی ہے شخصیات پر بھی ہوتی ہے اگر وہاں سے آپ کو کچھ نہ ملے تو آپ اس ملک کے سفارت خانے سے رابطہ کریں جس ملک کا وزیر خارجہ پاکستان کا وزٹ کر رہا ہے جیسے میں نے جرمنی کی مثال دی تو جرمن وزیر خارجہ کا پورا نام کیا ہے اس کا تلفظ کیا ہے وہ کس چھوٹے نام سے پکارا جاتا ہے اور پورے نام کی سپیلنگز کیا ہے تو وہ آپ جرمن سفارت خانے کو ایک پریس سیکشن میں فون کر کے یہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی ان سے بریف لے سکتے ہیں کہ اس کے دورے کا مقصد کیا ہے جب آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں گی تو آپ پریس کانفرنس میں جب جائیں گے اور تو آپ کو بہت انفارمیشن ملے گی اور عام طور پر پریس کانفرنس دو موقعوں پر ہوتی ہے ایک ارائیول کے وقت وی آئی پیز کے اور ایک ڈپارچر کے وقت دونوں وقت بھی ہو سکتی ہے دونوں میں سے ایک وقت بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا ٹور اس لیول کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ ڈپارچر کے وقت پریس کانفرنس ہوتی ہے اور دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ وہاں موجود ہوتے ہیں یہ پریس کانفرنس فورن آفس میں بھی ہو سکتی ہے یہ پریس کانفرنس کسی ہوٹل کے ہال میں بھی ہو سکتی ہے یہ پریس کانفرنس ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں بھی ہو سکتی ہے تو اگر ملاقاتیں مکمل ہو جائیں ٹور مکمل ہو جائے اور ڈپارچر کے وقت پریس کانفرنس ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ ایشوز پر تیاری کی اس طرح ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ مسلسل خبریں ٹیلی ویژن چینلز اخبارات میں اس دورے کے حوالے سے چھپ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو ایشوز کا پتہ ہوتا ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی کمی محسوس ہو تو آپ نیوز ایڈیٹر کے پاس جائیں اپنے چیف رپورٹر کے پاس جائیں اپنے ڈائریکٹر نیوز کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ میں یہ پریس کانفرنس کور کر رہا ہوں تو کین یو گائیڈ می کہ مجھے کس نوعیت کے سوالات پوچھنے چاہیے اور ہماری پالیسی کے مطابق یا پاکستان کے انٹرسٹ میں کون سے ایشو ہیں ان چیزوں کو پوچھنے سے آپ کی حیثیت کم نہیں ہوتی لیکن آپ کا انٹرسٹ ظاہر ہوتا ہے آپ کے سینئرز آپ کے کلیگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ان پٹ لینے آیا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی ان پٹ مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ اس موضوع کو جانتا ہے تو اس کو ایک خوشی ہوتی ہے اس کی ایک اکنالجمنٹ ہوتی ہے اس کی ایک ریکگنیشن ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایسے پوائنٹس دے دیتا ہے جو آپ کی نظر سے اوجل ہوتے ہیں لیکن جب آپ اپنی اسائنمنٹ پر جاتے ہیں پریس کانفرنس میں سوال کرنے جاتے ہیں تو وہ معلومات جو اس شخص نے آپ کو دی آپ نے پڑھی یا راہ چلتے کہیں سے ملی تو یہ آپ کو بڑی ہیلپ دیتی ہیں اور آپ ایکسیلنٹ اور ایکسپیرینس جرنلسٹ کے طور پر وہاں پرفارم کرتے ہیں جس سے آپ کی امیج بلڈنگ بھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے سوال کی فریمنگ درست نہیں ہے آپ کا کانسپٹ کلیئر نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں اگر یہ چیز کلیئر نہیں ہے تو آپ کا امپیکٹ اور امیج اس پریس کانفرنس میں ڈاؤن ہو جاتا ہے دوسرے بھی پیشہ ور صافی ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنا بھی وقت ضائع کیا ہمارا بھی وقت ضائع کیا اور سوال جس سے پوچھا جا رہا ہے تو اس کے چہرے کا تاثر بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ سوال پوچھنے والے نے سوال ٹو دی پوائنٹ پوچھا یا نہیں اس حوالے سے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پریس کانفرنس میں اگر اچھے سوال پوچھے جائیں تو تاثر کیا ہوتا ہے اور اگر سوالات اچھے نہ پوچھے جائیں تو تاثر کیا ہوتا ہے بعض اوقات سوال پوچھنے والے کا امیج بنتا ہے اور بعض اوقات جواب دینے والے کا امیج بنتا ہے لیکن اگر ٹکرش ایشوز پر پیچیدہ ایشوز پر آپ سوال پوچھ رہے ہوں اور انٹرنیشنل فورم پر کوشچن پوچھ رہے ہوں تو آپ کا سوال اگر موثر اہم اور امپورٹنٹ ہوگا اور وہ ملک کا سربراہ حکومت کا ہو مملکت کا ہو یا وزیر خارجہ ہو جب وہ اس سوال کا جواب دے رہا ہوگا تو اس کے چہرے کا تاثر بتا دے گا کہ وہ مجبور ہے کچھ چیزیں چھپا رہا ہے غرضے ہے کہ اس ایکسرسائز سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پریس کانفرنس کے دوران اگر اچھے سوال پوچھے جائیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اور اگر روایتی سوال پوچھے جائیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اور اگر کارروائی کے سوال پوچھے جائیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے تو یہ سب آپ کے لیے ایک ایک ایکسرسائز ہے یہ ویڈیو اس کو آپ اس نظر سے دیکھیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں رپورٹر چھا گیا ہے یہاں جواب دینے والا چھا گیا ہے یہاں رپورٹر نے محض سوال کی خاطر سوال کیا ہے خبر کی خاطر سوال نہیں کیا اور یہاں پر رپورٹر نے ایک ایسی باریک بینی سے کوشچن کیا ہے کہ اگلے کو اس جواب دینا پڑا ہے وہ چیزیں چھپانے کے باوجود بھی نہیں چھپا سکا تو آئیں یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں Vice President Al Gore and CNN Washington Bureau Chief Frank Sesno. Thank you, Mr. Vice President and ladies and gentlemen. Welcome to this distinguished gathering. It is a distinct privilege and pleasure for me to introduce our guest. Yes. My name is Elizabeth Filippoulis, I'm from Greece. Mr. Vice President, you have four children, sir. I would like to ask you what uh, worries you most concerning their present and their future in the United States of today. Well, the issues, first of all, I'm optimistic, I'm hopeful. I think this is the beginning of a, of a golden era for this country and for the world if we make the right choices. But we have some serious problems that have to be addressed. Global warming is more serious than many people realize or acknowledge. We have six billion people in the world today we're adding almost another billion every ten years the average the ability of the average person to have a an impact on the environment is much greater now because all the technologies that are available that magnify our ability to to uh, use resources to convert them into pollution um, and when you multiply that by six billion it's a it's a new era and so we have to use good judgment and sound values in making clear choices about how to, to to stop dumping all that pollution into the environment, especially the gaseous pollution that's trapping more heat from the sun close to the earth's surface and changing weather patterns. Yes, sir. Mr. Vice President, we appreciate your determination to address the long-standing issues of the world. But contrary to that, while answering the question of my Indian counterpart, you said that you are not interested in solving the Kashmir issue, which is lying on the agenda of the United Nations for the last 50 years. Did you say the Kashmir issue? Kashmir issue. No, I didn't say and we aren't interested and in and it. And there is now a nuclear cancer developing in the South Asia, which if spread, which will vanish whole the world. So your determination We appreciate to come forward and take the United Nations resolution with you when the media man from the India and media man from the Pakistan is willing to request you that come forward to solve that issue. Why not you should come forward? Well, uh, I, think you, I think you may have misinterpreted what I said. I said that I, I think we should try to help. But one of the problems we encounter is that Not, we're not wanted to play a role, and that limits it. See, Pakistan wants us to get involved. India doesn't want us to get involved. Okay, let's just be be clear about this. Pakistan wants us to play a role. India is reluctant. Maybe that'll change. But if you're going to mediate between two parties, and only one of the parties wants you to mediate, you're not going to be able to do much mediating. Sathiyo, you've seen video. I believe you're going to be لیکن اس ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ پریس کانفرنس میں کن صورتحال کا سامنا ہوتا ہے رپورٹر بعض اوقات مشکل میں ہوتا ہے بعض اوقات پریس کانفرنس بلانے والا مشکل میں ہوتا ہے یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے بھی اپنی ایک ویڈیو آپ کو دکھائی امریکہ کے سابق نائب صدر مسٹر گور جو بل کلنٹن کی صدارت کے زمانے میں نائب صدر تھے اور ان دنوں میں وہ جب میں نے ان سے یہ کوشچن پوچھا یہ امریکہ کے شہر ایٹلانٹا میں جہاں سی این این کا دارالحکومت ہے وہاں میں کانفرنس میں گیا تھا اور ان دنوں میں الیکشن کمپین چل رہی تھی تو وہ ایک میڈیا کے ساتھ انٹریکشن تھا جس میں پاکستان کی طرف سے میں نے سوال پوچھا تو جب میں نے ان سے سوال پوچھا کشمیر کے حوالے سے تو آپ نے ان کے چہرے کے تاثر اور الفاظ کی بندش سے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس ایشو پر وہ کھل کر نہیں بولنا چاہتے کیونکہ امریکہ بیک وقت پاکستان سے بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے وہ بھارت سے بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے اس کے کمرشل اور مارکیٹنگ انٹرسٹ بھارت میں بھی ہیں لیکن اسٹریٹجک انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ بھی ہیں تو ایک صدارتی امیدوار جو بش کے مقابلے میں پہلی ٹینور میں, میں صدارتی امیدوار تھا اور اس سے پہلے وہ نائب صدر رہا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ اس معاملے کی نویت کیا ہے اور امریکہ کا سٹینڈ اس پہ کیا ہے تو اس نے بڑے ٹیکنیک اور طریقے سے اس سوال کو ایک نئی جہت دینے کی کوشش کی لیکن درمیان میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ کہتے کہتے رک بھی گئے اور کچھ کہہ بھی گئے تو وہ یہ تسلیم بھی کر گئے کہ پاکستان تو میڈیشن چاہتا ہے لیکن بھارت میڈیشن نہیں چاہتا تو اس سوال کے جواب میں اگرچہ وہ نان کمیٹل ہونا چاہتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ خبر دے دی کہ پاکستان تو مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے میڈیشن کے لیے بھی کہہ رہا ہے اور یو این کو بھی آنے کے لیے کہہ رہا ہے لیکن بھارت اس کو نہیں مانتا آپ نے اگر اس سوال کو اس انداز میں اس جواب کو بھی نہیں دیکھا تو میں اس ویڈیو کو دوبارہ چلاتا ہوں آپ ذرا توجہ دیجیے دیکھیے کہ سوال پوچھنے کے بعد امریکہ کے نائب صدر اور پرزیڈینشل کینڈیڈیٹ ایل گور کی باڈی لینگویج اور الفاظ کی ادائیگی میں کیا فرق تھا جو اس سے پہلے سوال میں جو دے رہے تھے اس سے یہ مختلف تھا وائس پریزیڈنٹ ایپریسیٹ یور ڈیٹرمیشن ٹو ایڈریس دی لانگ اسٹینڈ ایشوز آف دا ولڈ بٹ کنٹریری ٹو دیٹ وائیسرنگ دی کوشچن آف مائی انڈین کاؤنٹر پارٹ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 because of the United Nations Resolution, why not South Asia is treated equally? Well, in, in uh, both of those cases, uh, borders were crossed and, and um, the unequal use of force in oppression of innocent uh, people aroused uh, the, the formation of international alliances to assert accepted norms of civilized behavior. In the case of uh, Kashmir or Jammu and Kashmir, there are long-standing disputes between India and Pakistan, uh, and the role of the international community uh, has to be uh, shaped by the willingness of both of the, those nations to invite the international community to play a role. You're welcome. You've seen this video, now I'm going to show you another video. اس ویڈیو کا تعلق بھی میرے اسی امریکہ میں قیام کے دوران اس وقت کے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ یو این او کے سیکرٹری جنرل کوفی انان سے بھی میں نے یہ سوال کیا جو کشمیر کے حوالے سے تھا وہ اس پر کیسا ریئیکشن دیتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیے We have with us some of the World Report contributors who've gathered at CNN Center this week. We're also delighted to be joined by the Secretary General of the United Nations, Kofi Annan. Mr. Secretary General, over the next hour we'll be taking a look at uh, some of the issues that the United Nations is trying to deal with, broker peace, alleviate uh, poverty and meet out punishment. <laughs> We're talking about United Nations Peacekeeping with the UN Secretary-General Kofi Annan. We're taking your questions here on the floor. Mr. Secretary-General, I am from Pakistan television server Munir Rao. My question is that human rights are being violated in Kashmir. Kashmir is on the pending agenda of the United Nations for the last 50 years. India is neither recognizing the United Nations resolution nor he is prepared for mediation. What role UN can play in this regard? First of all, um, let me say that yes, there are UN resolutions, and there are also UN observers on the ground. But I think you heard President Carter earlier. In these kinds of uh, situations, the two parties have to come together and find a way of resolving their differences. They either do it directly, or through mediation, and if it's through mediation, both parties have to accept a mediator or the mediation. In the situation where one party uh, refuses to accept mediation, there's not much any third party, the United Nations or anybody else, uh, can do. We will continue to encourage the parties to uh, defuse the situation and find a way of resolving their differences. If the time comes that the parties are ready for mediation and the UN is able to play a role, we well, But you cannot interject yourself forcibly into a conflict where the two parties do not agree on you. Having said that, uh, I recognize the, the, the, the, the, that the situation is dangerous and I think I'm not, it's not only the you and other governments are working very hard to try and defuse the situation. and In fact, I had the chance of talking to your president in Havana Uh, last month on this uh, issue and we will continue whatever we can uh, to find a peaceful solution especially when the especially when both the countries are the nuclear power and kashmir is a flash point the global situation demands that un should take special interest thank you thank you we do take special interest aapne ye dekhi video isse aapko andaaza hua hoga whenever you are in a press <laughs> conference or پریس ٹاک ود سم ہو میٹرز ان اگر وہ امریکی صدر ہے وزیر آزم ہے یا اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری ہے اور وہ کوئی پریس کانفرنس یا پریس ٹاک کر رہا ہے تو آپ کو اس وقت اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے اس ایشو کے بارے میں سوال پوچھنا چاہیے جس سے کوئی خبر نکلے بین الاقوامی نوعیت کی کیونکہ آپ اس وقت وہاں صرف ایک رپورٹر نہیں ہوتے آپ اس ملک کے نمائندہ ہوتے ہیں اور یہ ایک ایسے فورم ہوتے ہیں جرنلسٹ کے لیے کہ جہاں وہ اپنے امیج بلڈنگ کے علاوہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے یہ وہ سوالات یہ وہ سوچ ہوتی ہے جو ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ہوتی ہے ایک حکمران ہونے کے ناطے بھی ہوتی ہے تو ایک صافی کو بعض اوقات لائف میں ایسی اپرچونیٹیز ملتی ہیں کہ وہ اس فورم پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں اس کا بیہیویئر ایک ایسے پاکستانی اور ایک ایسے حب الوطن پاکستانی کا ہونا چاہیے کہ آپ وہ سوال پوچھیں جس کا جواب حکومت وقت بھی سننا چاہتی ہو آپ کے شہری بھی سننا چاہتے ہوں لیکن اگر آپ اس ملک میں اسی ملک کے حوالے سے اس ملک کہ کلچر کے حوالے سے اس ملک کے ایشوز کے حوالے سے بات کریں تو بات تو ہو جاتی ہے لیکن وہ امیج جرنلسٹ کا نہیں بنتا اس لیے ایسے انٹرنیشنل فورمز پہ جب کبھی آپ کو پریس کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہو یا ان کے سربراہان یہاں آئے ہوئے ہوں تو آپ کو سوالات کے انتخاب میں خصوصی توجہ دینی چاہیے ان ایشوز کے بارے میں سوال پوچھنا چاہیے تاکہ ان کا نقطہ نظر ان وی آئی پیز کا ان ڈیژن میکرس کا ان اہم شخصیات کا نقطۂ نظر سامنے آئے جس کو فارن آفس بھی انالیس کر سکے آپ کے عوام بھی اس سے واضح طور پر سمجھ سکیں تو ساتھیوں یہ لائف ٹائم اپارچونیٹیز ہوتی ہیں کسی بھی صحافی کی زندگی میں اس لیے ایسی اپرچونیٹی جب بھی آئے تو آپ کو پوری طرح تیار ہو کے جانا چاہیے آپ نے کیا پوچھنا ہے کیوں پوچھنا ہے اور کس لیے پوچھنا ہے اور کس فورم پہ آپ ہیں آپ کو ان سب کا اندازہ ہونا چاہیے تبھی آپ ایک ریسپٹڈ جرنلسٹ بن سکتے ہیں اور پرس کانفرنسیں خبر کے حصول کا مقررہ وقت پر اور ایک خاص مخصوص جگہ پر بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں پرس کانفرنس کرنے والا اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہتا ہے یا اس کا آبجیکٹو اپنا ہوتا ہے لیکن اگر وہاں جرنلسٹ موجود ہیں تو یہ ان کا کمال فن ہوتا ہے کہ وہ اس پریس کانفرنس کے ایجنڈے سے باہر نکل کر اپنے مقصد کی خبر بھی حاصل کر سکیں تو اس کے ساتھ ساتھ میک گڈ یوز of یور ٹائم سیکیور ڈاکومینٹس اس کا مطلب ہے کہ آپ جب کسی پریس کانفرنس میں جائیں تو اس وقت کو آپ محض ایک اسائنمنٹ کا وقت نہ سمجھیں کہ آپ پریس کانفرنس والے نے جو کچھ بھی کہا وہ آپ نے سن لیا اور آ کے رپورٹ کر دیا آپ نے اس وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے اپنے نقطۂ نظر سے اس کے ساتھ ساتھ اس پریس کانفرنس میں اگر کوئی بیان پڑھا گیا ہے یا اس پریس کانفرنس میں کوئی اچھا نقطۂ نظر بیان کیا گیا ہے یا دستاویزات تقسیم کی گئی ہیں تو آپ وہ دستاویزات ضرور ایکوائر کریں ممکن ہے گفتگو کے دوران آپ اچھی چیزیں نوٹ نہ کر سکے ہوں تو وہ ڈاکومنٹس جو تقسیم کیے گئے ہیں یا جو بیان پڑھا گیا ہے اس کی کاپی ضرور حاصل کریں تاکہ آپ جب خبر بنانے بیٹھے تو آپ کو اچھی طرح سے ریفرنس کوٹ کرنے میں آسانی ہو اتینٹیسٹی ہو آپ کی خبر کو چیلنج نہ کیا جا سکے ڈونٹ آف دی کمپیٹیچرس بائی لیڈنگ کو ایک بڑی ہی ٹیکنیکل سی بات ہے وہ بات یہ ہے یہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہی انسان لرن کرتا ہے کہ جب آپ کسی پیس کانفرنس میں جائیں تو سوال تو پوچھنے ہوتے ہیں لیکن آپ ایسے سوال نہ پوچھیں جو کسی بہت بڑی ایکسکلوسیو خبر کی بنیاد بن جائیں کیونکہ آپ نے اگر وہاں وہ سوال پوچھ لیا تو وہ سوال جو لوگ وہاں موجود ہیں چاہے وہ پرنٹ میڈیا سے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا سے ہیں تو سب نے ہی اس سوال کا جواب بھی سن لیا تو وہ ایک سب چینلز کی خبر بن جائے گی آپ کی ایکسکلوسوٹی ختم ہو جائے گی تو آلویز اوائڈ کہ آپ اگر کوئی ایکسکلوسیو خبر نکالنا چاہتے ہیں تو جنرل پریس کانفرنس میں اس طرح کے سوال نہ پوچھیں اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر آئندہ کسی ملاقات میں وہ سوال پوچھ لیں گے یا ٹیلی فون کر کے اس وی آئی پی سے یہ سوال پوچھ لیں گے یا پریس کانفرنس جب ختم ہو کر وہ شخص واپس جا رہا ہے تو آپ اپنا مائیک لے کر چلے جائیں کہ سرکار ایک اور نقطہ پہ میں آپ کی بات پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ سوال پوچھ لیں اور اگر وہ اس کے جواب میں کچھ بول دے تو وہ اس چینل وہ اس اخبار کی ایکسکلوس خبر بن جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں ٹیل یور نیم اینڈ نیم آف یور نیوز پیپر آر ٹی وی چینل before بفور آسکنگ دن یعنی آپ نے جب سوال پوچھنا ہو تو ضروری نہیں کہ وہ وی آئی پی یا پریس کانفرنس کرنے والا آپ کو جانتا ہو آپ چاہے وطن کے اندر ہوں یا وطن سے باہر ملک سے باہر اگر آپ کسی ایسے سربراہ مملکت حکومت یا وزیر خارجہ یا کسی یوناٹیڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل یا کسی الیکشن میں کسی بڑے امیدوار کا انٹرویو کر رہے ہیں یا پریس کانفرنس میں موجود ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو جانتا ہو اس لیے پریس کانفرنس میں میک اٹ اے پرنسپل چاہے وہ شخص آپ کو جانتا ہو آپ جب کھڑے ہوں تو آپ اپنا نام بتائیں اور اپنے چینل یا اخبار کا نام بتائیں تاکہ جس شخص نے جواب دینا ہے اس کو آپ کی اہمیت کا احساس ہو کہ یو آر ناٹ این انڈیویجل یو آر ناٹ اے فری لانس رپورٹر آپ ایکسکلوسو کسی چینل یا اخبار کے نمائندہ ہیں اور اگر لکیلی آپ کسی اخبار یا ٹی وی چینل میں ایسے رپورٹر ہیں یا اس کے نمائندہ ہیں جس کا بہت بڑا نام ہو تو جواب دینے والا بہت ناپ تول کر آپ سے بات کرے گا اس کی باڈی لینگویج بتا دے گی کہ وہ آپ کے اس سوال پر کتنی اٹینشن دے رہا ہے ان چیزوں کا اندازہ آپ کو جب آپ پریس کانفرنس کے ایکسپیرینس کریں گے آپ کو ہو جائے گا ایک ان اخبار ایک نئے آنے والے ٹی وی چینل جس نے ابھی تک اپنی جگہ نہ بنائی ہو اس کا رپورٹر اٹھ کے جب بات کرتا ہے تو پریس کانفرنس سننے والے دیکھنے والے وہاں موجود لوگ اور وہ وی آئی پی اس کا رد عمل ڈفرنٹ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی فوکس نیوز کا سی این این کا بی بی سی کا پاکستان ٹیلی ویژن کا یا کسی پاکستان کے نجی بڑے چینل کا نمائندہ یا اخبار ڈون کا نوائے وقت کا نیوز کا یا جو نو نیوز پیپرز ہیں ان کا رپورٹر اٹھ کے جب اپنا تعارف کراتا ہے تو جواب دینے والا سمجھتا ہے کہ یہ اس انسٹیٹیوشن کا نمائندہ رپورٹر ہے اور ایکسپیرئنسڈ رپورٹر ہے تو وہ اس سوال کے جواب میں بڑی توجہ دیتا ہے اور اگر ایک ان نون رپورٹر ایک گم نام صحافی اٹھ کے اگر سوال پوچھے تو بعض اوقات اس کے ساتھی صحافی بھی اس کو اتنی توجہ نہیں دیتے یہ آپ کی اپنی ٹیکنیک ہے کہ آپ کس انداز میں اپنا تعارف کراتے ہیں لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخبار اپنے ٹی وی چینل اور اپنے آپ کا تعارف ضرور کرائیں پھر آپ سوال پوچھیں پریس کانفرنس از آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک بڑا بیسک سا کامن سینس کا پوائنٹ ہے کہ پریس کانفرنس جس نے بلائی ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے پرس کانفرنس آپ نے نہیں بلائی آپ تو سوال پوچھنے گئے ہیں اب آپ تصور کیجئے کہ اگر کسی پرفرنس میں ایک رپورٹر سوال کی بجائے اپنا بیان جاری کرنے لگ جائے اور کسی چیز پر تبصرہ کرتے ہوئے سوال پوچھے تو سوال سننے والے اور سوال دیکھنے والے بھی بور ہوتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ پلئنگ ہز رول تو ہمیشہ سوال ٹو دی پوائنٹ مختصر اور ڈائریکٹ پوچھیں اور اس موضوع سے مطابق پوچھنے کی کوشش کریں جس موضوع کا کسی نہ کسی طرح تعلق اس پریس کانفرنس سے ہو یا اس شخص کا تعلق ان معاملات سے ہو جس پر آپ سوال پوچھ رہے ہیں یہ بڑی باریک سی وضاحت ہے لیکن بڑی اہم ہے اور اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے آپ نے اکثر ایسی پریس کانفرنسز دیکھی ہوں گی جس میں مختصر سوال پوچھا گیا اور فوراً جواب آ گیا بعض اوقات ایسی پریس کانفرنسز بھی دیکھی ہوں گی کہ اتنا لمبا سوال پوچھا گیا یا ایک سوال میں دو تین چار سوال ایک دم پوچھ لیے گئے تو سوال کا جواب دینے والا اپنی چیئر سے کہتا ہے کہ آپ نے ایک سوال میں چار سوال پوچھ لیے تو مجھے بتائیے کہ پہلے میں کس کا جواب دوں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنے اور سمجھنے سے آپ کو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ پرس کانفرنس کی کوریج کر رہے ہیں یا اس کو رپورٹ کر رہے ہیں یا آپ نے وہاں سوال پوچھنا ہے تو آپ کا رویہ اور بہیویئر کیا ہوگا بی ہمبل وٹ فرم اینڈ ٹو دی پوائنٹ نو وٹ انفارمیشن یو وانٹ ٹو آسک سوال پوچھنے کا آپ کا انداز ہمبل ہونا چاہیے اگریسیو نہیں ہونا چاہیے آپ کے چیرے کے تاثر باڈی لینگویج الفاظ کے انتخاب اور طرز تخاطب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جب سوال پوچھیں تو لگے کہ آپ جھگڑ رہے ہیں آپ امپوز کر رہے ہیں آپ نے سوال پوچھنا ہے اس انداز میں تاکہ اگلے کو سنتے ہوئے سودنگ ایفیکٹ ہو اس کو ایبزارو کرے وہ آپ کے رویے کی طرف توجہ نہ دے الفاظ کی بجائے تو بی ہمبل بل اینڈ ڈائریکٹ ٹو آسک دی کانفرنس وٹ شوڈ یو ڈو یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں میں ان کو سم کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے فکروں میں آپ وہ نوٹ کر لیں پھر ہم اس پہ ڈسکس کر لیں گے تو پہلا پوائنٹ ہے کہ جب آپ پریس کانفرنس میں ساری تفصیلات نوٹ کر چکے ہوں اور آپ نے اب خبر فائل کرنی ہے تو پریس کانفرنس کے ختم ہونے کے بعد آپ کے ذہن میں جو مختلف سوالات ابھرتے ہیں خبر کیسے بنانی ہے اس میں میں رہنمائی کرتا ہوں نمبر ون وچ کوشچنس آر بیسٹ از دا اسپیکر آنسرنگ کینڈلی وٹ از نیو اینڈ وٹ ہیز بین سیٹ از دا اسپیکر اوائڈنگ اینی ایشو وٹ از دا بیسٹ لیڈ How شڈ دی پرس کانفرنس اسٹوری بی آرگنازڈ وٹ از دا موسٹ نیوز وی ریسپانس ڈیورنگ دا پرس What وٹ آر دا ادر کی پوائنٹ آف دا کانفرنس وٹ دا ایڈیٹرز آر دا یہ جو چیزیں میں نے آپ کو ابھی لکھوائی ہیں یہ بڑی اہم ہے جب آپ پریس کانفرنس ختم کر چکے ہوں اس سے نکل رہے ہوں یا اس جگہ موجود ہوں یا نیوز روم میں پہنچ جائیں اٹس آل ڈیپینڈ کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے اور آپ کا چینل یا آپ کا اخبار آپ سے کیا چیزیں ریکوائر کر رہا ہے تو اس انداز میں ان سوالوں کے اگر آپ جواب ڈھونڈیں گے تو آپ کو خبر بنانی آسان ہو جائے گی آپ کے نیوز ڈائریکٹر آپ کے ڈائریکٹر کنٹرولر نیوز آپ کے ایڈیٹر نے اگر آپ کو کوئی پالیسی پوائنٹ بتایا ہے کہ اس پریس کانفرنس سے اس ایشو کو ہم نے نمایاں کرنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سوالوں کے جواب میں کیا چیز سامنے آئی تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پریس کانفرنس جیسے ختم ہو آپ کا تھاٹ پروسیس شروع ہو جائے کہ آپ نے اسٹوری کس طرح ارگنائز کرنی ہے انٹرو کیا ہونا ہے متن کیا ہوگا اور کلوزنگ کیا ہوگی انٹرو متن اور خبر کی کلوزنگ کے حوالے سے ہم جب خبر کا یونٹ یا لیکچر پڑھ رہے تھے تو میں نے تفصیل سے بتایا تھا اسی پس منظر میں آپ نے سوچنا ہے کہ یہ ایک گھنٹے یا دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی اس میں سے دو ڈھائی یا تین منٹ کی خبر اگر نکالنی ہے تو مجھے اسٹوری کس طرح آرگنائز کرنی ہے پالیسی میٹر سامنے رکھنا ہے خبر کی امپورٹینس سامنے رکھنی ہے اسی طرح آپ نے ساؤنڈ بائٹ سلیکٹ کرنی ہے ساؤنڈ بائٹ وہ حصہ ہوتا ہے کہ جو آپریٹو انٹرو کہلاتا ہے اور اس میں اصل خبر دی جاتی ہے وہ آپ ابتدا میں بھی لگا سکتے ہیں اسٹوری کے اسٹارٹ میں درمیان میں بھی یا اینڈ میں بھی اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کی سٹوری کا فلو کیا ہے آپ کی بریکنگ نیوز بن رہی ہے یا روٹین خبر ہے یا نیوز اپ ڈیٹ میں آپ اس پریس کانفرنس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اسٹوری کا نظم و ضبط اور ترتیب بھی برقرار رہے اور ساؤنڈ پیس کا وہ حصہ بھی اس میں آ جائے اٹس اپ ٹو یو کہ ساؤنڈ پیس دو منٹ کا لیتے ہیں ایک منٹ کا لیتے ہیں فکرا لیتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ ڈیسیزن آپ نے خود لینا ہے اور جب پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت یقیناً آپ نے ان ساؤنڈ بائٹس کو ان اہم فکروں کو کوٹس میں ڈالا ہوگا یا اس پوائنٹ پہ کوئی نشان لگایا ہوگا کیونکہ تین گھنٹے کی پرس کانفرنس آپ دوبارہ ریوائنڈ کر کے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ نے فوراً خبر دینی ہے تو آپ فوراً تیزی سے ٹیپ کو اس جگہ پر لائیں وہ ساؤنڈ پیس کا حصہ نکالیں اور اپنے انٹرو کے ساتھ جوڑیں اور خبر کو آپ نشر کر دیں اگلے بلٹنس میں آپ اس کی فردر اپڈیٹ کر سکتے ہیں ائنگ اسٹوری آفٹر دا پرس کانفرنس پرائم امپورٹنس اس کے ساتھ پالیسی اف دا چینل اور اخبار کی پالیسی کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کن چیزوں کو نمایاں کر کے یا واضح طور پر سامنے آتے ہیں ہر چینل کی اپنی پالیسی ہوتی ہے ایک گھنٹے کی پریس کانفرنس اگر ویژل ہے یا ساؤنڈ میں ریکارڈ کی گئی ہے لیکن آپ خبروں میں ہر چینل وہی حصہ اٹھا کر لگائے گا جو اس کی پالیسی میں اس کو سوٹ کر رہا ہوگا اس طرح آپ کو باقی بھی پہلوؤں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اب میں آپ کو یہ چیز واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر میں میں نے آپ کو پرس کانفرنس میں جانے سے پہلے کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو پرس کانفرنس کی ڈیفینیشن بتائی ہے اور ڈیفینیشن کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ پرس کانفرنس میں روانگی سے پہلے آپ کو پرس ریلیز کی طرف توجہ دینی چاہیے پرس کانفرنس کے ٹائم اس شخصیت کے بارے میں اور اس جگہ کے بارے میں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے تاکہ آپ سوال پوچھ سکیں اور سوالات کی نوعیت کیا ہو امپوزیشن نہیں ہو ہمبل انداز میں پوچھے جائیں اور ساتھیوں کے سوالات سے بھی بعض اوقات خبریں نکلتی ہیں اور میں نے آپ کو اس لیکچر کے دوران ویڈیو کے کچھ پیسز بھی دکھائے جس سے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اچھے سوال کیا ہوتے ہیں رپورٹر اچھے سوال جب کرتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے اور جو جواب دینے والا ہے اس کے چہرے کے تاثر کیا ہوتے ہیں اور جب وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو تو وہ کس طرح بیان کرتا ہے یہ بھی ایکسرسائز کا حصہ تھا اور اگر آپ لوکل نوعیت کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل فورم پہ آپ ہیں تو ایک رپورٹر کی حیثیت کتنی بڑی اور اہم ہو جاتی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تو اس طرح آج کے لیکچر میں میں نے ایک اور اسپیکٹ پر بھی آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کی کہ جب پریس کانفرنس آپ کر چکے ہوں تو آپ کو خبر کس طرح بنانی ہے اس کی ترجیحات کیا ہونی ہے یہ بھی ڈسکس کیا تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے سرور منی راؤ کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ